تاریخ قرآن بن کر قرآن کریم پر عمل چھوڑ کے ہم ذلیل ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ مجاہد کو خطاب کر رہا ہے مجاہد کو کہ اگر تم نے جہاد کا میدان چھوڑا تو تمہیں میں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا وہ دو الگ جو حالتیں ہیں وہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں اور بعد میں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا جو شخص جہاد کے میدان میں آ کر باغ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنبی کر رہا ہے کہ بھاگنا نہیں دیکھو بھاگو گے تو جہنم میں جلاؤں گا اب سوچنے کی بات یہ ہے وہ لوگ جو کہ جہاد کے میدان میں آتے تک نہیں ہیں جہاد کی بات شروع ہوتے ہی اپنے بچوں کی گنتی شروع کر دیتے ہیں کہ میرے تو اتنے بچے اور میرے فلاں بچے کا یہ نام ہے اور میرے فلاں بچے نے جو ہے اتنی بڑی ڈگری لی ہے اور میری بچی جو ہے فلاں کالج میں پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ علاقری جہاد کی بات ان کو راس نہیں آتی جہاد کی بات وہ سننا نہیں چاہتے جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں استفار اور معافی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا اے اللہ تو نے ہمیں جہاد کی ہجرت کی توفیق عطا کی ہے اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما ٹھیک ہے گر ہم نہیں بنا سکے تمہارا بوکا گھر ہے ٹھیک ہے ہم پلاٹ نہیں لے سکے ٹھیک ہے ہم گاڑی نہیں خرید سکے ٹھیک ہے ہم بینک بیلنس نہیں جمع کر سکے کوئی بات نہیں عیسیٰ علیہ السلاۃ کا بھی کوئی بینک بیلنس نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی میراس نہیں تھی انہوں نے جو چھوڑا وہ آٹھ تلواریں تھیں سمجھ میں بات پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے جو اپنے پیچھے دنیا کی چیز چھوڑی ہے وہ آٹھ تلواریں تھیں اور تھوڑی سی زمین تھی خیبر میں وہ زمین غنیمت میں ان کو ملی تھی خریدی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے ابو کو بھی تم سب لوگوں کو بھی ہمارے تمام مہاجرین اور انصار کو بھی بہت کچھ دے گا انشاءاللہ اگرچہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن اللہ اگر دے تو ہم لیں گے اللہ اگر دے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا آپ نہیں کما سکے لیکن جہاد کے میدان میں اللہ کو لے کر آیا ہے ہجرت کی سرزمین میں آپ گھوم رہے ہیں یہاں پڑے ہوئے ہیں بہت بڑی نعمت ہے یہ فلان اتنے بڑے شیخ الحدیث کی طرح کاشک میں بھی شیخ الحدیش بن جاتا نہیں نہیں ہرگز نہیں الحمد ثم الحمدللہ الحمد میرے دل میں اس طرح کی کوئی آرزو کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہے یہ میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ الحمد شیخ الحدیث بننے کے بہت سارے مواقع ہمارے پاس بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں ہم اس وقت شیخ الحدیث بننا چاہیں گے جب کمر بند ہمارے سینے پر لگا ہوا ہو کلاشنگ کوف ہماری مسنت پر پڑی ہوئی ہو اور ہمارے جتنے بھی طالب علم ہیں وہ سب مجاہد ہوں جس وقت ہری عال الجہاد کی آواز آئے تو سب سے پہلے شیخ العبیز صاحب کھڑا ہو چلو بھائی چلو بھائی بسم اللہ جہاد کرنے جاتے ہیں نہیں نہیں میں تو قلم سے جہاد کر رہا ہوں نہیں نہیں میں تو کتاب لکھ رہا ہوں جہاد کر رہا ہوں نہیں ہمیں ایسے ماحول کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہائی عال الجہاد کا اعلان ہوتا تھا تو عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس اور جتنے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے علما ہیں ان صحابہ میں بعض تو چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں لیکن بہت بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں بڑی عمر کے بڑے بڑے علماء تھے زید بن ثابت رضی اللہ انصاری صحابی ہیں ان میں سے تو کوئی بھی قلم اور کاغذ لے کر نہیں آیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کون سی حدیث لکھنی ہے تلوار نیزے اسلحے گھوڑے ان سب چیزوں کو تیار کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے تھے یا رسول اللہ لبئی یا رسول اللہ کیا خدمت ہے ہمیں اس طرح کے استاد چاہیے اور اس طرح کے شاگرد چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آئے گا یہاں مجھے سب سے زیادہ جو بات رولاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجاہدین پر اتنا غصہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کے میدان میں آ کر دشمن کی آگ سے ڈر کر بھاگے ہو تو میں جہنم کی آگ میں تمہیں جلاؤں گا یا یوح البینہ آمنو کہا ہے نا مجھے دینا وہ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے بہت خطرناک بات ہے اگر ہم صرف اسی ایک آیت کو سمجھ جائیں اور جہاد کے میدان میں نکل جائیں تو پوری دنیا میں جو اس وقت ذلت اور رسوائی مسلمانوں پر مسلط ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ہم نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مسجد میں امامت نہ کریں ہم نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ مدرسہ نہ چلائیں ہم نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ تبلیغی مراکز آباد نہ کریں ہماری صرف اتنی درخواست ہے کہ جہاد بھی کریں جہاد یعنی قتال کو فار کے ساتھ رو برو ہو کر جنگ کے میدان میں اس سے لڑے یہ قرآن کی آیت ہے یا ایوین الذین منو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کافروں کے ساتھ ذہفن جنگ کے میدان میں جب تمہاری ملاقات ہو جائے اب کیا کہے آدمی جنگ کے میدان میں جب ملاقات ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر بھاگنا جائز نہیں ہے اور جو بھاگے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے جہنم کی آگ میں جلاؤں گا اور جہنم بہت بدترین جگہ ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنی ہیں اللہ متحرف اللہ قتال کہ جنگ کے میدان سے بھاگ رہا ہے کسی چال کی وجہ سے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جیسے کہ پہلے اسباق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کے اشارے اشارے میں نے بیان کیے واقعات تو نہیں بیان کر سکا نا دوسری حالت ہے او متحدن الافی جنگ کے میدان سے بھاگ رہا ہے کراچی نہیں کراچی جائے گا اور وہاں نالوں کے منڈیروں پر بیٹھا ہوگا کہ افغانستان میں تو جنگ نہیں ہے ویسے لوگ بولتے ہیں میں تو وہاں گیا تھا وہاں تو جنگ نہیں ہے لیکن کوئی اس بابا سے پوچھے تو صحیح یار بابا تم تو جنگ میں گئے تھے جنگ سے بات کر آئے ہو نا تم جنگ کیوں نہیں ہے ہر روز جو یہ شہید ہو رہے ہیں ہر روز جو یہ کافروں کے اور ان کے غلاموں کے مردار ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اتنے سارے ٹینک جل رہے ہیں اتنی ساری گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں اتنے سارے جہاز بمباری کر رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں یہ جنگ نہیں ہے نہیں تو وزیرستان گیا تھا وہاں مفتی صاحب سے بھی میں ملا تھا وہ صرف باتیں کرتے ہیں وہاں جنگ نہیں ہے تو یہ بھاگنے والوں کے اپنے بہانے ہوتے ہیں بدرا بہانا بسار بری عادت والے کے بہانے, بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں سبق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا ہر روز نیا بہانہ ہے اس کے پاس آج چاچی مر گئی تھی کل نانی مریض تھی کل چاچا بیمار تھا بہت سارے بہانے ہیں اس کے پاس بہانے ہیں میدان جنگ سے باگنے کے بہانے بہت زیادہ ہیں بھائی جہاد کے میدان میں کیوں نہیں جاتے ہو مولی صاحب بھائی جہاد کرنے کیوں نہیں جاتے ہو امریکہ آیا ہوا ہے اور پاکستانی حکومت نے اتنے سارے مجاہدین کو قید کیا شہید کیا تباہ کیا برباد کیا تم جہاد کرنے کیوں نہیں جاتے ہو کہتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مبارک کتنے سال آپ کے رہتے ہیں تین سال رہتے ہیں ٹھیک ہے تین سال بعد پھر بات ہوئی بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی تعلیم تو ختم ہو گئی آپ کی تو دستار بندی ہو گئی ہے اور آپ کے نام کے ساتھ تو آپ مولانا شہاب الدین لکھا جاتا ہے یہ شہاب الدین یہ میرا دوست ہے ٹھیک ہے ہر جگہ ہوتا ہے ایک شہابین میرا دوست اور جب نہیں ہوتا ہے تو کسی کا نام شہاب الدین رکھ دیتا ہوں اور اس کو شہاب الدین کہتا ہوں اس لیے کوئی شہاب الدین نام والا ساتھی ہو تو وہ ناراض نہ ہو جائے کہ مفتی صاحب میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اگر پیچھے پڑا ہوا ہے تو جہاد کے لیے آ جائے نا بات ختم ہوگی جب شہاب الدین سے ہم نے رابطہ کیا بھئی تو آپ تو فارغ بھی ہو گئے ہیں اب تو آ جاؤ کہتا ہے کہ ابھی میں نوکری کر رہا ہوں نوکری کی تلاش میں ہوں کہیں مدرسے میں کسی مدرسے میں درس و تدریس تلاش کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ تو مدرسے میں مدرس بھی لگ گئے ہیں استاد بھی لگ گئے ہیں چند سال آپ نے پڑھا بھی دیے ہیں آپ تو آ جاؤ کہتا ہے کہ میں شادی کرنے والا اب چھوکری کی تلاش ہے چھوکری چھوکرا یہ پرانی ہندی میں پرانی اردو میں لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں ہندی زبان میں بھی لڑکے کو چھوکرا کہا جاتا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جہاد کے میدان سے بھاگنے کے لیے بہانے بہت زیادہ ہیں پہلے تعلیم پھر نوکری پھر چھوکری اور آخر مرو گے اور ٹوکری ہوگی ٹوکری میں ڈال کر لوگ اس کو لے جائیں گے اور کسی گڈھے میں ڈال دیں گے یہ نوکری چھوکری ٹوکری کا چکر چلتا رہے گا اور وہ جہاد میں نہیں آئے گا بہانے بنائے جاتے ہیں یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ بہانہ نہیں ہے او متحد علاقی عتیم کہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہے تو مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے مجاہدین کے مرکز مجاہدین کے مرکز جاؤں گا اور وہاں تیاری کروں گا امیر صاحب کو بھی بتاؤں گا کہ دشمن آ رہا ہے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکا ہوں آپ میری مدد کریں اور بسم اللہ جنگ کرتے تو ایسا آدمی اگر جنگ کے میدان سے بھاگ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اسی طرح بات کرا گئے اور شرمندہ سے ہو کر پریشان ہو کر کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو سلاۃ وسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جنگ کے میدان سے باگ کرا گیا ہوں شرمندہ تھے پریشان تھے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو پیغمبر علیہ السلت وسلام نے فرمایا بل انتم الفی اتم فرمایا کہ آپ بھاگنے والے نہیں ہیں فرارون نہیں ہیں آپ بلکہ آپ لوگ دوبارہ اپنی طاقت کو جمع کر کے ان پر پلٹ کر جھپٹنے والے ہیں ان پر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں وہ فی اتکم اور میں تمہاری جماعت ہوں اور تمہاری طاقت ہوں تمہارا امیر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے نا او متحد الافی عتیم جو جنگ کے میدان سے بھاگے کہاں فی کے پاس فی آتن جماعت اور جماعت کے امیر دونوں کو کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ جماعت امیر کے تعدے ہے اور امیر اپنی جماعت کو متحرک کرتا ہے اور دشمن کے خلاف لڑتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے اگر اس بیان میں کوئی بات میں نے غلط کہہ دی ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی معاف کرے اور ہم سب کو معاف کرے اور اگر ہماری یہ باتیں ٹھیک ہیں درست ہیں غموں سے اور غصے سے بری ہوئی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے وصلی اللہ تعالی علیہ محمد و صحابی اجمائن سبحان اک اللہ ارشد ونک وََ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ